محترم شامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ماہ رمضان کا ماہ رمضان شروع ہے آج ہے دوسرا روزہ ہے اور اسی کی مناسبت سے خطبے کے اندر ہے وہ عائد تلاوت کی گئی ہے سورت البقرا کی جس میں روزے کی فرضیت اور اس کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا گیا ہے یا یا ایدین الذین آ منو کتاری کمشیام ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دے دی دیا گیا ہے کما کتنی بال لگی نمین جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا لال لقم روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے تقوا کا پیدا کرنا یہ روزے کے اہم مقاصد میں سے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوا عطا کرے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور احمد اور فضل و کرم بنا جا ہوا ہے اللہ رب العالمین اگر کسی کو اگر صحت اور آفیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب کر دے اس انسان پر اللہ تعالی کا بہت بڑا فضر اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہوا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں موقع عطا کیا ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا نہایت ضروری ہے رب العالمین نے رب و جنت ان ارب حسمات اور عدت لمتین میرے بند اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے درہ جلدی کرو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہوگی وہ عدت لل اور وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے ماہ رمضان سے اگر ہمارے اندر تقوا پیدا ہو گیا ہمارا شمار متقل میں ہوا تو ہمارے ہی لیے وہ جنت تیار کی ہے کیونکہ ہم صاحب تقویٰ ہو گئے اگر انسان کے اندر تقوا حاصل نہ ہوا تو انسان بڑا بدنطیبی اور بڑی بدبختی کا شکار ہوا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے, اے لوگ انفخت ان اللہ رب العالمین نے کچھ ایام مقرر کیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کی ہوائیں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کرتا ہے ان مواسم کو اور ان اوقات کو ذرا سا ڈھونڈتے رہو کیوں اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے فرماتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور بخش بخش اور اپنے رحم و کرم کے لیے اپنے فضل اور احسان کے لیے جو اللہ نے خاص موقع مقرر کیے گئے ہیں اگر ان میں سے کسی انسان کو ایک لمحہ بھی نصیب ہو گیا تو فلاوش کا بادہ اودن، اس کے بعد قیامت تک کبھی وہ انسان بدبخت نہیں ہو سکتا لیکن شرط ہے کہ انسان اخلاص اور تقوی کے ساتھ ان ایاں اور ان اوقات کو استعمال کریں جو اللہ تعالی نے اپنی خصوصی رحمت کے لیے مقرر کیے ہیں اور ان میں سب ان میں سب سے بڑا موقع جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ پورا ایک مہینہ ماہ رمضان ہے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان میں جو ہم روزہ رکھا کرتے ہیں روزے داروں کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں اور ان کے بڑے اللہ رب العالمین نے اونچے مراتب اور اللہ رب العالمین نے بڑا ان کا ان کو مکرم اور معزز قرار دیا ہے صحیح کی روایت نبی رہی سلاط اسلام رساط نماتے ہیں اے لوگو فی الجنت باب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنا رکھا ہے اور اس دروازے کا نام باب الران ہے لاجت الا اللہ اور اس دروازے سے صرف اللہ تعالیٰ روزے داروں کو داخل کرے گا یہاں تک کہ آپ نے رساط فرمایا فو فیو آمد کے لیے نان کیا جائے گا نو امون این سو امون این سو امون کہا دیدار کہاں ہے رود ہے رو دیدار کہاں ہے فَيَقُومُونَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ آپ نے کہ دنیا کے سارے روزے دار جنہوں نے دن بھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کیا ہے جب یہ کے میدان میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں جب وہ سنیں گے کہ ایران کیا جا رہا ہے ایوا امون این سو امون این سو خوش ہو جائیں گے اور سب کے سب لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالی کا حکم ہوگا روزے داروں یہ دروازہ باب رحیان تمہا صرف تمہارے لیے بیان بنایا گیا ہے اور اس دروازے سے تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جب داخل ہو جانے کے ہو جائیں گے صحیح دادا خالو آپ نے ساتھ میں سارے روزے دار جب داخل ہو جائیں گے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا فلاد خلبا بہو عہد روزے داروں کے بعد کوئی انسان اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ یہ دروازہ ہم سب کو قیامت کے دن نصیب فرمائے نمبر دو نبی علیہ سراخ اسلام رشاط فرماتے ہیں یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور حدیث آپ نے رشاط فرمایا هل انا كل عمل ابن آدم كل اعمال ابن ادم اذا افعل الحسنات باشر امثالها الا الى الف الى 7 الى 700 طافق انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے ہر عمل کا بدلہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کے ہاں دس ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہانے لگتے ہیں بہاتے بہاتے اتنا بہا دیتے ہیں علا سب اہمی ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ سات سو گنا تک بہا دیتے ہیں پھر آپ نے رساب نوایا لیکن اللہ سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سعب یہ ایک دس سے لے کر کے سات سو تک یہ عام نیکیوں کا ہے لیکن جو اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ سعب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر روزہ یہ روزہ جو ہے ان سات سو میں شمار نہیں ہے سو بلکہ روزہ روزہ روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے اللہ نے اتنا پہاڑ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتابت کہتے ہیں میرے فرشتوں فل نت سو علی وانا اج دیب ہی یہ روزہ بنڈے نے میرے لیے رکھا ہے اور روزے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے میں ہی دے سکتا ہوں تمہارے لکھنے کی طاقت باہر ہے اس لیے اللہ کے نبی علیہ و سلام نے روزے کی اس طرح سے فضیلتیں بیان کرتے ہوئے ایک تیسری فضیلت اور بڑی اہم بیان کی ہے مشردے کی روزے دار روزہ رکھے شریعت کے مطابق روزے کے آداب روزے کے نوازماد اس کے تقاضے کو پورا کرے ابو حرا رضی اللہ تعالہ کہہ کہ بڑی مشہور ہے آپ نے ساتھ نمایا منسام روح ساما وہ پھر لہ مدم امن دم جس انسان نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے مفرت اور بخش کا عقیدہ رکھتے ہوئے منسامہ رمضان ایمان احتساب وہ خیر ما تقدم من ضمی جس انسان نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے احتساب کے ساتھ وہ ہوں ماتا کا دم اندم بھی کی برکت سے کچھ زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں یہ ربر رب العالمین کا بڑا احسان اور اس کا بڑا کرم ہے ایک انسان ایک دو غلطیاں معاف کرتا ہے دس بیس گلتیاں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ کرتا بات آخری چانس تیسرا ہے اب اس کے بعد آپ نے غلطی کیا تو پھر خیر نہیں ہے آؤٹ بھی کیا نو انڈری بھی لگایا کمپنی سے بھی نکالا پتہ نہیں کتنا گسا دکھراتا ہے لیکن رب کا معاملہ ایک دو تین کا نہیں ہے نو انتری اور ممنوع ممن نہیں ہے بے دخل کرنے کا نہیں ہے نبی علیہ سراط و سراد رات ہیں لوگوں جس نے ماہ رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا ایک تو گنا نہیں وہ پچھلی زندگی میں جو بھی اربوں خربوں گناہ ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یا رب العالمین کا کرم ہے ارحم الراحمین ہے حدیث کے اندر آتا ہے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اگر میں نے گناہ کیا تو کیا ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا تو کہ رب دین نام ہی میں لکھ لیں گے اللہ تعالیٰ اگر میں نے توبہ لیا رسول اللہ اگر میں نے توبہ کر لیا تھا اللہ نے فرمایا معاف کر دے گا تمہیں اچھا پھر مجھ سے گناہ ہو گیا تب کیا ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا تُکتا تیرے نام آمان میں لکھ لیا جائے گا اللہ بندے نے کہا یا رسول اللہ اگر میں نے توبہ کیا تھا اس اللہ کے رسول نے معاف کر دیا جائے گا پھر میں نے کیا اس طرح چار پانچ مرتبہ آگے بڑھتا ہوا سوال کرا اگر میں نے پھر کیا پھر کیا پھر کیا اللہ کے رسا اللہ کے منہ نے کیا سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کی مقصد اور بخش کو تو نے کیا سمجھا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بندہ توبہ گنا کر کے توبہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے کبھی نہیں تھکتا یہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی کرم نما دیا ہے نمبر تین نبی علیہ سراط و نے اور بہت سارے فضیلتیں اس کی مدان کیا ہے ایک سیدھے بھی یاد رکھیں اللہ کے رسول سلم نے جہاں رو داروں کے رودے کی بڑی فبیلت بیان کیا ہے وہی رودے کے بہت سارے آداب ہیں ان کا یہ خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے جب وہ سارے آداب کا ہم خیال رکھیں گے تبھی ہمارے رودے کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا اور یہ اجر و ثواب ملے گا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا اے لوگوں قول الزور کو والعمل یادا کو الله هذا في أن يدعى طعامه وشرابه أو كما قال رئيسة الله آپ نے ساتھ مایا اے لوگوں جو انسان رچہ کرتا ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا وہ کیبتیں کرتا ہے شکوہ شکایت کرتا ہے گالی گولوج بکتا ہے گناہ اور برائیاں کرتا ہے نہ آنکھوں کی حفاظت ہے نہ زبان کی حفاظت ہے نہ کان کی حفاظت ہے نہ ہاتھ کی حفاظت ہے نہ دل و دماغ کی حفاظت ہے بس افاد نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے کھانے پینے کے علاوہ سب کچھ وہ کرتا رہتا ہے جو غیر رمضان میں کیا کرتا ہے اللہ کے رسول جو انسان صرف کھانا پینا چھوڑتا ہے اور اپنے زبان اپنے کان اپنے آنکھ اپنے دل و دماغ کی حفاظت نہیں کرتا نہ جھوٹ سے بچتا ہے نہ جیبت سے بچتا ہے نہ آرام کاریوں سے بچتا ہے نہ برائیوں کو طرح کرتا ہے کہ رسول نے فرمایا ہوا شراب ہو تو صرف سے انسان کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں ہے ایسے رودے دار کے روزے کی, کی جو کھانا پینا ترک کر دیتا ہے باقی کوئی برائیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو دوستو حضرت اللہ رضی اللہ کا فر کتنا پیارا کہنا جہاں ترک کھانے کا ترک کر کے اپنے ہو کہ کانوں کا بھی رودا رکھے اپنی آنکھوں کا بھی رودا رکھے اپنی زبان کا بھی رودا رکھے اپنے سارے آگا کا بھی رودا رکھے اسی لیے نبی علیہ اللہ نے لوگوں شراب کھانے پینے کا چھوڑ دینے کا نام تو اصل میں روزہ نہیں ہے حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ انسان برائیاں فضون لو لا اور بے کار قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے یہ اصل میں روزا ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں رودے کے بڑے اجر و شواب ہیں لیکن اس کے شرائع ہیں اگر وہ شرائط نہ پائے گئے تو نبی علیہ السلام کا فرما کم من شائم لئیسا لہو من سیام اللہ جو کتنے لوگ دن بھر روضہ رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں روضہ دار نہیں شمار ہوتے صرف ان کے نام آمان میں لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ دل بھر بھوکا اور پیاسا رہا اللہ تعالیٰ اس نو بری بھر سے بچائے ہم سب کو روضہ رکھنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بھی بچنے کی توفیق فرمائے ہمارے کان ہماری آنکھیں ہماری زبان یہ سارے ہمارے جسم کے آدھا ہمارا دل و دماغ ہر قسم کی فضول ناجائز برے باتوں ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے اکور واسکر اللہ کلبی آسو بھلے الحمد للہ وقفہ محتنم شامین یہ ماہ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شاہ رل قرار دیا ہے شاہ رمضان الم القرآن من اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کو نزول قرآن کے لیے منتخب کیا اور اسی مہینے میں قرآن پاک کو نازل کرنا شروع کیا اسی لیے ماہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق روبے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا ہے اور قیام الہل کا ہے میرے بھائیو اسی لیے جس طرح سے ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں ایسا نہیں کہ رمضان کا دن جو ہے وہی خیر و برکت اور عبادت کا دن ہے ماہ رمضان کے دن جو ہیں کی عبادت کے لیے عبادت کی ہیں اور بڑی عبادتیں ان کے عبادت کے لیے ہیں ماہ رمضان کی راتیں بھی بڑی خیر و برکت کی ہیں نبی عرص اسلام نے مایا ہے من کامرا رمضان ایمان کسان جو انسان ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے قیام رمضان کی برکت سے رات کی عبادت رات کی نماز نازاد کی تراویح ان تمام عبادتوں کے برکت سے بھی اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس لیے ہماری رمضان کی راتیں بھی کھیل کود لڑائی دنیا داری گھومنے ٹہننے فلم اور ٹی وی ہی کے اور سب کے ساتھ نہ گزر جائے بلکہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان تمام چیزوں پر کنٹرول کریں اور رمضان کی راتوں میں عبادت کریں نبی علیہ شرات وس روایا اے لوگ مسرد احمد بن حمبل کے حدیث آپ نے ساتھ رنوایا القرآن قرآن ایک بندے کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے جب پیش کیا جائے گا تو حساب کتاب دینے لگے گا اے اللہ کے رسول سے روزہ اور قرآن دونوں بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے اور دونوں طرف بندوں کے کھڑے ہو جائیں گے سب سے پہلے انسان کا روزہ کہنی تھی اے اللہ یہ تیرا بندہ جس کا آپ حساب لے رہے ہیں میں اس کا رودا ہوں جو ہمیں رکھا کرتا تھا ہم نے دن بھر سے کھانے سے پینے سے ہر چیز ہم نے روک رکھا تھا اللہ میری شفا کو قبول کر لے اس کے بعد نبی علیہ صرف کو کامر شاہ فرماتے ہیں جیسے رودے نے اپنی صفات ختم کیا ادھر سے کو قرآن بول پڑا کہتا ہے انی میا قرآن انی منا تو میں بل اے اللہ یہ بندہ جو ہے کھڑا, میں قرآن ہوں یہ مجھے رمضان کی راتوں میں بہت ہی کسرت سے پڑا کرتا تھا ہماری تلاوت ہمارے ذور و فکر کرنا ہم کو پڑھنا نماز میں کھڑے رہنا اس کو میں نے بہت سارے آرام اور رات کو نیندوں سے محروم کر رکھا تھا ہم نے اپنے اندر مجبور کر لیا دنیا کی ساری چیزوں کو یہ چھوڑ دیا تھا یہاں تک کی نیند جیسی محبوب چیز کو بھی ہماری وجہ سے تیرے بندے نے ترک کر رکھا تھا تھی اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں جب تک میری سفارش کو قبول نہیں کرتا تب تک میں یہاں سے چلنے والا نہیں نبی علیہ الحراب شامر سات رواتے ہیں فرو سب اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں ادھر قرآن سفارش کر رہا ہے اور ادھر سے وہ روزہ نبی علیہ الحف شام راس رواتے ہیں ف روزے اور تراوی کی نماز تلاوت قرآن کی شروعات قبول کر کے اللہ رب العالمی نماتے جاؤ اے روزہ اے میری کتاب قرآن جاؤ ہم نے تم دونوں کی شفاعت کو قبول کر کے اپنے اس بندے کو اسی وقت جنت میں بھیج دیا میرے بھائیوں تلاوت قرآن تلاوت قرآن نماز کراوی ان کا بھی اہتمام کرو ایسے ہی ماہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق دعاؤں سے ہے ہم بہت سارے اپنے اوقات ضائع کر دیتے ہیں اور دعا کا اہتمام نہیں کرتے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے دو قبولیت دعا کا فرمایا ہے اسی لیے جہاں روزے کی فرضیت روزے کے آدھام روزے کے حکام روزے کے مسائل کو اللہ نے بیان کیا ہے جنایات میں وہی بیچ میں روزے دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے ہمارے بندے آپ سے پوچھتے ہیں ہم اپنے رب سے کیسے دعا مانگیں ان سے کہہ دیں ہم قریب ہیں میرے بندے جب بھی دعا مانگتے ہیں ان کی دعا کو ہم قبول کرتے ہیں قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک بہت بڑا وقت ہے قبولیت کا ماہ رمضان کا روگا ہے نبی علیہ نوی رہی سرا تو میں سراط و مستد مستدابات تین قسم کے دعائیں ہیں جن دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا قبول کرتا ہے نمبر دعوت روزے دھار جب بھی اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے روزے دھار کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا روزے دھار ہو ذرا دعا کا اہتمام کرو ایک تو پورے دن بھر روزے کی حالت میں خاص طور سے افطار کے وقت مسلم کلر اور خاص طور سے ہر مسلمان ہر روزے دار افطار کے وقت جب ماں دن بھر کا روزہ پندرہ گھنٹے تھا چار بجے سے رکا ہوا ہے اور سوا سات بجے شام تک بھوکا پیاسا رب کی رضا کے لیے رب کی خوش کے لیے جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے افطاری کا انتظار ہے صورت غروب ہونے کا ادان مغرب کا انتظار کر رہا ہے یہ جو چند گھڑیا ہوتی ہیں اللہ کے رسول نے, اللہ رب نے ہر روزے دار سے افطار کے وقت دو چیزوں کا وعدہ کر رکھا ہے نمبر ایک اس وقت اگر ہم سے مانگے گا تو ہم اپنے بندے کو جہنم سے آغاز کر دیں نمبر دو اگر اس وقت افطار کے وقت میرا بندہ ہم سے کوئی چیز مانگے گا دعا کرے گا تو ہم اس کو دے دیں گے اس کی دعا کو رد نہیں کرے گی میرے بھائی لیکن یہ مقدس وقت جو ہے ہمارا پتا نہیں کتنی فبولیات کے اندر رائے ہو جاتا ہے اسی لیے دعا کا بھی اہتمام کرو پورے دن بھر اور اقتصاد کے وقت اور شہر کا وقت کیا پوچھنا ہے نبی ریستیا شہر کے وقت بھی اللہ تعالی بندوں کی تماعے قبول کرتے ہیں میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے وہ دعوت المسافر ہے, ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں نمبر تین دعوت جب سے کر کے اپنے فریاد کسی عدالت کسی, قرد, کسی کے بجائے مظلوم جب تعلیم کے ظلم سے آج دا کر کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس ظالم کے ظلم سے مجھے بچا لے تو آسمان سے آواز آتی ہے لال سورا دیر بندے مظلوم پخارا ہے اور میں انکریب تیری مدد کو پہنچ رہا ہوں اسی لیے نبی ساتھ ہمارا دنیا کے سارے انسان جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا وہ بڑھ جاتی ہے قبولیت کے لیے مظلوم جب دعا کرتا ہے تو جانے کی ضرورت نہیں قبولیت خود چل کر کے اس کے پاس آ جاتی ہے اس لیے مضروم کی بد دعا سے بچو یہ تین قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جس میں روزے دار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کے روز رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ روزے کے آدھار روزے کے احکام اور ان چیزوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جو روزے کو نقصان پہنچانے والی ہیں العالمین ہمیں جو بیمار ہو اس کلی فرما جو مقروب ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر دیں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی روٹی سے لگا دیں ہر مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیں الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیں دنیا میں جہاد مسلمانوں ہیں اللہ تعالی انہیں امن و سلامتی نصیب فرما جس ملک میں رہتے ہیں اے وہاں کے رہیشو دورہ کو اللہ تعالی صحت اور عافیت نصیب فرما ہر بڑا حافظ محفوظ رہے اس اس ملک کو اللہ تعالی اور دنیا کے سارے مسلمان ملکوں کو بنا ہوں آفتوں اور ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے, شارجہ کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ, کو اللہ تعالیٰ نیک امال میں استعمال کر لے ہر بنا ہر فتن ہر آفت ہر مصیبت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما ان سے وہی کام لے لے جس میں آپ کی رضا ہو آپ کی خوشنودی ہو امت اور ملت کا فائدہ ہو کام کو فائدہ ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے آپ کا غضب ہے, امت کے نقصان اور خسارہ ہے۔ ہر ایسی برا سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے دنیا میں جہاں بھی مسلمان اہل باطل سے برسرے پیکار ہیں اللہ تعالیٰ وہاں مسلمانوں کی مدد فرما کی نصرت فرما مجاہدین ہے جہاں باطل کو مٹانے کے لیے ہر قسم کی کوچھنے کر رہے ہیں ہتنے کو ختم کرنے کے لئے ہر قسم کی جد جہت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ باطل کے مقابل محل حق و غلبہ نصیب فرما اللہم مدفر للمؤمنین والمؤمنان والمسلمین والمسلمات عباد الله رحمکم الله ان اللہ امر بالعدل والحسان و ایتائی دلقربہ و انہا عدل فہشائی والمنکر والبجئے یعدکم لعلکم تذکرون و اذکروا اللہ اذکرکم ہوئی بڑا کم مراد کروں سا بر